السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین واشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبد ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله و على اصحاب و من اتبع هديه وسن بسنته الى يوم الدين وبعد معزز ومكرم دینی بھائیوں سامعين ومشاهدين اللہ کے فضل و کرم سے ہر ہفتے عقید واسطیہ جو عقیدے کی بہت ہی اہم ترین کتابوں میں سے ہے اس کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے اس سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العالمین کے جو نام اور صفات ہیں ان کے بارے میں جو فرق ناجیہ، طائف منصورہ صحابہ طابعین طب طابئین کہ نقش قدم پر چلنے والے لوگ یا جماعت کا عقیدہ اور منحج اختصار کے ساتھ انہوں نے بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ لوگ اللہ رب العالمین کے تمام نام اور صفات پر ایمان رکھتے ہیں اور ان نام و صفات کا غلط معنی نہیں بیان کرتے جو اس کا صحیح معنی ہے وہ بیان کرتے ہیں غلط معنی نہیں بیان کرتے اور نہ ہی ان نام اور صفات کا انکار کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ کے نام و صفات کی مخلوقات سے تشبیح دیتے ہیں اور نہ ہی اللہ کے نام و صفات کی کیفیت بیان کرتے ہیں یہ انہوں نے بات بیان کی اس کی دلیل کیا ہے آج اس کی ہم دلیل پڑھیں گے اور دلیل یہ ہے مصنف فرماتے بل ہی امون بن اللہ علیہ سکمت لہ شعی وبا سمی البصیر یہ سورہ شعرا کی آیت نمبر گیارہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا یہ جو آیت کریمہ ہے اسماں اور صفات کے باب میں اساس بنیاد اور دستور کی حیثیت رکھتی ہے بہت ہی اہم آیت ہے اسماں اور صفات کے تعلق سے جیسے کوئی عمارت ہوتی ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے اور بغیر بنیاد کے عمارت قائم نہیں ہوتی ایسی ہی اسما اور صفات کے باب میں یہ آیت بہت ہی اہم ہے اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے چھوٹی سی آیت ہے لئی سا کمس لیشی و لیکن اس آیت کی تفسیر اور اس کی شرح کرنے سے پہلے میں ایک بات بیان کر دوں ایک تنبیہ ہو یہ ہے کہ گزشتہ درس کے بعد ہمارے ایک ساتھی مجھ سے ملاقات کیے اور انہوں نے کہا ایک چینل ہے پتہ نہیں کہاں چلتا ہندوستان سے یا کسی اور ملک سے اللہ عالم اس چینل کا نام ہے رد حنفیت اور اس چینل میں جو میرا درس ہوتا ہے اس درس کے ختم ہونے کے صرف آدھا گھنٹے یا گھنٹے کے بعد اس درس کی کچھ کلپس وہ بناتے ہیں اور اس کے اندر اپلوڈ کرتے ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ان کو جانتے ہیں تو میں نے کہا کہ نہیں جانتا ہوں میں نہ میں اس چینل کو جانتا ہوں یہ چینل کہاں سے چلایا جا رہا ہے یوٹیوب چینل کس ملک سے مجھے نہیں معلوم اور نہ یہ معلوم کے چنالے والے کون ہیں کون صاحب ان کا نام کیا ہے ان کا عقیدہ کیا ہے مناج کیا ہے مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم لا کر کے مجھے دیکھا ہے کہ جیسے آپ کا درس ختم ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس چینل پر کلپس کی شکل میں آپ کے درس کو لوگ اپلوڈ کر دیتے ہیں اور بھی علماء کرام کے درست کو اپلوڈ کرتے ہیں ہمارے جو درس ہوتے ہیں اس کو نشر کرنا یہ کھلی اجازت ہے کیونکہ یہ دعوت ہے اور آپ درس کو اپلوڈ کریں یا کلپس بنائیں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ کی جائے نہ کمی ذاتی کی جائے نہ ہس و اضافہ کیا جائے من وان ساری باتیں ہماری رہیں آپ اس کو نشر کیجیے پھیلائی ہم تو یہی چاہتے ہیں بھائی دین کی دعوت عام ہو درس عام ہو ہماری کتابیں ہیں پمفلٹس ہیں دروس ہیں معاذرات ہیں دورہ علمیہ ہیں بہت ساری چیزیں الحمدللہ ہماری ایک سائٹ ہے جے جی ڈی سی اردو کے نام سے وہاں پر آپ کو پوری یونیورسٹی انشاءاللہ مل جائے گی دین کے تعلق سے آپ اسے عام کیجئے خوب لوگوں کے اندر پھیلائیے ہم تو یہی چاہتے ہیں زیادہ عام ہو لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کے اندر کوئی خرد برد نہ کی جائے اس کے اندر کوئی کمی نہ کی جائے نہ اضافہ کیا جائے اور نہ ہی اس کا کوئی غلط معنی بیان کیا جائے ہوتا یہ ہے کہ کوئی عام بات ہم کہتے ہیں اس پر ایک ہیڈنگ قائم کرتے ہیں اور اس سے پہلے کسی کی فوٹو ڈال دیتے ہیں حالانکہ میرا جو ہوتا ہے اس آدمی کی اوپر نہیں ہوتا ہے ایک عام بات ہوتی ہے لیکن وہ ہمارے درس سے پہلے ہماری بات سے پہلے پہلے اس آدمی کی بات کو سنائیں گے پھر جو ہے میرا جا کر کے ڈال دیں گے کسی اور عالم کا ڈال دیں گے حالانکہ جو بات ہے وہ بات ہے ٹھیک تو درس کو اپلوڈ کرنا بیان کرنا یہ ایب نہیں ہے نہ کوئی پابندی ہے لیکن بہتری کی کہ اجازت لے لی جائے تاکہ ہمیں معلوموں کو صاحب کون ہے کون سا ان کا عقیدہ ہے اور دوسری جو سب سے بڑی اہم بات ہوئی ہے کہ جو عنوان رد حنفیت ہم اس سے متفق نہیں ہیں کیونکہ ہمارا جو رد ہوتا ہے بدات خرافات اور شرک پر ہوتا ہے جی ہاں رد حنفیت کا عنوان دے کر کے ہمارے درس کو اپلوڈ کرنا یہ اس سے میں مکمل طور پر میں ان سے جو ہے وہ انکار کرتا ہوں اور میں نے انڈیا میں ایک دو لوگوں کو فون بھی کیا کہ وہ کون صاحب دیکھیے کہاں سے ان کا تعلق ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم بتائیں گے تو یہ جو عنوان ہے وہ شاید سن رہے ہوں گے کیونکہ ہر درس ہمارا اپلوڈ کر رہے ہیں اس لیے میں نے کہا ان کو بنا بتا دوں کہ بھائی آپ درس اپلوڈ کیجئے کلس بنائیے لیکن جو میں نے بات بتائی اس شرط کے ساتھ اور یہ جو آپ نے ہیڈنگ رکھا اپنے یو چینل کا عنوان رد یہ غلط ہے ہمارا جو درس ہوتا ہے جو تردید ہوتی ہے خرافات شرک پر جو بھی سلب صالین کے عقیدے اور مناج پر نہیں ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے بے کسی ایک آدمی کو ہم ٹارگٹ نہیں کرتے ہیں جی ہاں لہذا اس کا یہ عنوان دے کر کے اور اس کے اندر یہ سب کرنا یہ ہم اس کے موافق نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارا اس چینل سے یا جو چینل چلاتے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق ہے ٹھیک ہے اور یہ کئی دنوں سے بلکہ مہینوں سے وہ کر رہے ہیں اور انہوں نے دکھایا بہت ساری یوٹیوب کی جو ہے سب کلپس انہوں نے دکھائی مجھے تو اس لیے میں نے کہا کہ وضاحت کے طور پہ بات بتا دیں کہ جو ہے پہلے عنوان چینج کر دیں رد بداعت کر دیں بھائی رد شرک کر دیں رد بدات و خرافات کر دیں یہ عنوان اس کا ڈال دیں رد حنفیت عنوان کے تحت اس کو اپلوڈ کرنا میں اس بات کی ان کو خطان اجازت نہیں دے رہا ہوں امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری بات سن کر کے ضرور اپنی اصلاح کریں گے بہرحال ہماری گفتگو چل رہی تھی شاید کے حوالے سے کی جو آیت ہے لئی سا کمیشہ سمیع البصیر اور ماشاءاللہ اللہ آج کل بچے ہمارے کافی رہتے ہیں پہلے جو ہے والدین اپنے بچوں کی اصلاح کرتے تھے اب بچے جا کر کے اپنے والدین کو بتائیں گے انشاءاللہ شاء ہے نہیں ہے جی ہاں اللہ تعالی بچوں کی حفاظ فرمائے اللہ تعالی انہیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ماشاءاللہ بچے اعلان کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ یہ بات میں ہمارے دائی بنیں گے قوم کے رہبن بنیں گے اور مبلک بنیں گے اور دین کی اور عقیدہ اور توحید و سنت کی بات انشاءاللہ اللہ لوگوں کے سامنے وہ بیان کریں گے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ اور سب کی افاط فرمائے اور سب کو توفیق دے بات چل رہی تھی اساید کے تعلق سے کہلیہ سا کمی صلی شی وب سمیع البصیر میں نے کہا کہ آیت اس باب میں اساس اور بنیاد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ رب العالمین سننے والا اور دیکھنے والا ہے عشایت میں اللہ رب العالمین نے اپنے ہممثل ہونے کی نفی کی ہے نہ ذات میں اور نہ ہی صفات میں اللہ کی مصر کوئی چیز نہیں ہے اور یہ جو لئی سا کم شے جو شے ہے شے کہتے ہیں چیز کو یہ نفی کے سیاق و سباق میں نکرا ہے اور جس میں دنیا کی ہر چیز شامل ہے ہر چیز کو یہ لفظ احاطہ کرتا ہے یعنی کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی مخلوق ہو وہ کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو اللہ کے مثل نہیں ہو سکتی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی اللہ جیسی نہیں ہو سکتی اگر کوئی کہے کہ کوئی چیز ہے جو اللہ کے مثل ہے تو یہ کیا ہے یہ شرک اور کفر ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں نقص ہے اللہ رب کے لیے کیوں اس لئے کہ دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو اس کے لیے کمال نہیں نقص ہے کمی ہے اور جو ناقص چیز ہو اسے کامل کے ساتھ تشویح دینا یہ کامل کے لیے نقص ہوتا ہے یہ عیب ہوتا ہے جسے ملک کا بادشاہ ہے اسے ایک عام آدمی سے آپ مثال دیں اس کی تو بادشاہ کے لیے نقش ہے کی نقص ہے بادشاہ کے لیے کمی اور اس کے لیے توہین کے لیے توہین ہے وہی مثال اللہ رب العامن کے لیے ہے اسی مثال ہے کہ ہم بندوں کی کی مثال اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیں تو کیا یہ بہت بڑا عیب اور بہت بڑا نقص ہے اور اللہ رب العالمین ہر عیب اور اور ہر نقص سے پاک ہے لئی کے کا مسلعیشہ وبا اس میں دو چیزیں ہیں دو جز ہیں اس کے پہلے جز میں اللہ رب العامین نے اس بات کی نفی کی ہے کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور دوسرے جز میں اللہ رب العالمین نے اپنے دو اہم صفات کو ثابت کیا ایک سننا اور ایک دیکھنا سو ہوتے سننا اور بصر کے معنی ہوتے دیکھنا تو جو پہلا جز ہے عیسائیت کا اس جز کے ذریعے ص اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں پر ان تمام جماعتوں اور افراد پر جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں مخلوقات کے ہو بہو ہیں جو ہم مثل قرار دیتے ہیں ان پر اللہ رب العم نے کر دیا صاف طور پر ہمائے علیہ سا کا مصل عش ہے ایسے ہی جو مشبیہ ہیں جو اللہ کے نام و صفات کی تشبیہ دیتے ہیں مخلوقات کی صفات کے ساتھ میں نے بتایا تھا کہ تمثیل اور تشبیہ میں تھوڑا سا فرق ہے تمثیل کہتے ہیں بھی آئی نہیں ہو بہو من وَعَنْ اس کو تمثیل کہا جاتا ہے یعنی اللہ رب العامین کے دو ہاتھ ہیں تو ہم کہیں جیسے بندوں کے دو ہاتھ ہیں من و ان ہُ بہ ویسے نوز بلّہ اس کو مصر کہا جاتا ہے تشبیہ کیا ہے ہم یہ کہیں کہ اللہ رب الامین کے دو ہاتھ ہیں تو مینا کہیں بلکہ اس کی تشبیح دے دیں کہ جو ہے جیسے بندوں کے ہاتھ سے ملتے جلتے ٹھیک ہے اس سے ملتے جلتے اللہ رب برہمن کے دونوں ہاتھ ہیں اس کو تشبیہ کہا جاتا ہے یہ دونوں کہنا حرام ہے یہ ٹھیک ہے قطع جائز نہیں ہے اللہ فرماتا اللہ سا کا مصریش ہے تیسرے ان لوگوں پر جو اللہ رب ابراہین کی شفات کی کیفیت بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کی صفات کی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی کیفیت ہے اللہ کی صفات کی لیکن ہمیں نہیں معلوم ہے ٹھیک ہے لہٰذا اللہ تعالی کی صفات کی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی جیسے ہم یہ کہ اللہ عرش پر مستوی ہے عرش پر جلوہ فروز ہے کوئی کیفیت بیان کرے ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے کہ غلط ہے یہ اللہ ابراہین کے دو ہاتھ ہیں تو کوئی کیفیت بیان کرے کہ اتنے لمبے ہیں اتنے چوڑے ہیں اتنے موٹے اتنے پتلے یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو یہ کیفیت بیان کرنا حرام لئی سکم سلیس ہے نہ کیفیت میں نہ تشبیہ میں نہ مماثلت میں لئی سکم سلیس اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے جیسے ذات میں اکتا ہے منفریدہ او اکیلا ہے ایسے اللہ ابامن صفات میں بھی اکیلا منفرد و ریکتا ہے تو اللہ رب العامن نے اس کے اندر ان لوگوں پر رد کر دیا ہے جو اللہ ابامین کی صفات کی تشبیح دیتے ہیں یا اس کو مخلوقات سے ہم مثل قرار دیتے ہیں یا اللہ ابامین کی صفات کی کیفیت بیان کرتے ہیں ان تمام لوگوں پر افراد و جماعت پر اللہ رب العامین ایک لفظ لئی سا کم ایک جو ہے مختصر اس کے سے اللہ رب العالمین نے سب پر رت کر دیا ہے جو لوگ اللہ رب العامین کی صفات کی مثال دیتے ہیں یا کیفیت بیان کرتے ہیں ان کے پاس ایک عقلی دلیل ہے وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ رب العامین نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ رب العامن کے لیے وجہ ہے وجہ کہتے ہیں چہرہ کو اللہ کے دو ہاتھ ہیں ٹھیک ہے جب اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے تو ہم وہی سمجھیں گے جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ بندے کے کا چہرہ ایسا ہے بندے کے ہاتھ ایسے ہیں اور اس طریقے سے جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہی وہ ہم کہیں گے کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور وجہ کے معنی یہ ہوتا ہے اللہ کے دو ہاتھ ہیں ہاتھ کا معنی یہ ہوتا ہے اور ہم مشاہدہ کرتے ہیں بندوں کے ہاتھ انسانوں کے ہاتھ مخلوقات کے ہاتھ لہذا ہم وہی سمجھیں گے وہ یہ کہتے ہیں جو لوگ کیا کہتے ہیں اللہ ابامین کے نام و صفات کی تشویش دیتے ہیں یا نام صفات کی جو ہے بیان کرتے ہیں کہ بندوں کے ہم ہے یا مخلوقات کے ہم ہے ان کے پاس یہ ایک شبہ دلیل نہیں ہے یہ کہ کیا کہیں گے اس کو شبہ کہا جاتا ہے جیسے مکڑی کے جالہ ہوتا ہے نا اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے اس کا کیا رد ہے کیا اس کا رد کریں گے آپ لوگ جی ماشاء اللہ جی بچہ کہتا اللہ سا کہ میر اللہ نے کہہ دیا تو یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہوا کہ نہیں خلاف ہوا اب یا تو آپ کی بات درست ہے تو اللہ تعالیٰ کی بات درست ہے سب سے زیادہ اپنے بارے میں اللہ جاننے والا ہے یا اللہ کے بات نبی جاننے والا اللہ نے بیان کیا کہ میرے ہاتھ ایسے ہیں میرے جو ہے میرا چہرہ ایسا ہے یا میں عرص پر جلوہ فروز ہوا تو یہ اس کی مثال ہے اللہ نے بیان کیا نبی نہیں بیان کیا لہذا عقل اگر قرآن کی آیت کے خلاف ہو تو کس کو لیں گے عقل کو لیں گے آیت کو لیں گے قرآن کو لیا جائے گا قرآن اللہ نے صاف کر دیا اپنے بارے میں علیہ سا کہ مسلح ہے اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندوں جیسے ہیں اللہ تعالیٰ کا چہرہ ان کے جیسا ہے نوز بلّہ ظالی اللہ نے صاف فرما دیا علیہ سا کا ہے اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے کوئی مخلوق نہیں ہے اللہ جیسی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اب اللہ جیسی کچھ ہو گیا تو گویا کہ اللہ کے برابر ہو گیا اور یہ برابر سمنا یہ شرک اور کفر ہے یہ حرام ہے لہٰذا اللہ نے فرما دیا کا کمسلس ہے تو آپ کی بات یہ درست نہیں ہے غلط ہے ٹھیک ہے یہ تو صحیح جواب ہو گیا اور چونکہ وہ عقل سے بات کرتے اسے عقل سے بھی جواب دینا چاہیے ہے کہ نہیں ہے اور عقل سے جواب کئی طریقے سے دیا جا سکتا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے یہ ایک صورت یہ اس کی ہوگی کہ جیسے کہ مخلوقات کے اندر جو صفات ہیں یہ مخلوقات کے لحاظ سے ہیں کہ نہیں ہے جیسے ہمارے دو ہاتھ ہیں ہمارے لحاظ سے دو ہاتھ ہیں ہاتھی کے بھی دو ہاتھ ہیں ٹھیک ہے بکرے کے بھی دو ہاتھ ہیں ہمارے پاس بھی جو ہے سننے کے لیے کان ہیں ٹھیک ہے چونٹی کے بعد بھی سننے کے لیے کان ہیں، ہے ہاتھی کے پاس بھی بڑے بڑے کان ہیں کیا سارے کان ایک جیسے ہیں ہاں؟ تو جو صفات ہیں وہ مخلوقات کے لحاظ سے مختلف ہو جاتی ہیں جب مخلوقات کے اندر یہ فرق ہے کہ ہمارا کان ہاتھی کے کان جیسا نہیں ہے چونپی کا کان ہمارے کان جیسا نہیں ہے بکری کا کان ہمارے کان جیسا نہیں ہے کہ نہیں ہے جب یہ مخلوقات کے اندر فرق ہے اور ان کے اندر کوئی مماثلت نہیں ہے تو پھر اللہ رب العالمین جیسی جب کوئی ذات رہی ہے تو اللہ رب العالمین کے بارے بات کہی جا سکتی ہے بات واضح ہو رہی ہے تو جو صفات ہوتی ہیں جب صفات کی نسبت جس مخلوق کی طرف کی جاتی ہے اس لحاظ سے صفات کا تعین ہوتا ہے اس لحاظ سے صفات کی تعین کی جاتی ہے تو جب مخلوقات کی صفات آپس میں مختلف ہیں حالانکہ سب مخلوق ہیں ہمارے پاس بھی کے چونٹی کے پاس بھی آنکھیں کہ نہیں ہے لیکن کیا ہماری آنکھ اور راتھی اور چونٹی کا آنکھ ایک جیسی ہے برابر ہے کوئی ہے اس کے اندر نہیں صرف نام کے اندر مطابقت ہے لیکن حجم میں دیکھیے کتنی بڑی ہماری مت... ہماری آنکھ بڑی چونٹی کا پورا وجود ہمارے آنکھ کے برابر کیا اس کے چھوٹے سے حصے کے برابر بھی نہیں ہے لیکن وہ بھی دیکھتی ہے کہ نہیں ہے تو اس طریقے سے مخلوقات کی صفات ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو پھر اللہ کے بارے میں انسانی کیسے سوچ سکتا ایک جواب یہ ہو گیا دوسرا جواب یہ ہوا مخلوقات کی صفات تو ہم تو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں ہاتھی کا ہاتھ ایسا ہے چوٹی کیا کیسی ہے کہ اللہ رب العلام کسی نے دیکھا پھر کیسے آپ کہہ دیتے ہیں کہیں گے اس کو جب اللہ رب العامن کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ٹھیک ہے لہذا یہ بھی بہت بڑا فرق ہے یہ دوسری بات ہو گئی اب بھائی دیکھیے مارجی ایک چھوٹے سے آپ بچے سے پوچھیے جس نے کسی ایسی مخلوق کے بارے میں جو اس نے کبھی اس کو نہ دیکھا ہو آپ بولیں بھئی فلا مخلوق ہے اس کے جو ہے دو آنکھیں ہیں کیسی ہیں اس کی دو آنکھیں ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھئے جس نے ہاتھ ہی نہ دیکھا ہو اسے بولے اس کی آنکھیں کیسی کیا بتائے گا وہ کچھ بتا سکے گا اس نے دیکھا ہی نہیں مخلوق جانور کو تو کیسے بتائے گا یا کسی بھی مخلوق کے بارے میں پوچھے جس کو اس نے دیکھا ہی نہ ہو تو کیا بتا سکتا ہے نہیں بتا سکتا ہم نے اللہ رب اللہ کو نہیں دیکھا تو کیسے ہم کہتے ہیں نمبر دو نمبر تین اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں آپ اللہ کی صفات کی کن کے ساتھ تصویر دیں گے بات مارے نہیں یعنی بندوں جیسے اللہ کے دو ہاتھ نوز باللہ یا اللہ کی آنکھیں ہیں چونٹی جیسی ہیں نوز باللہ یا ہاتھی جیسے اللہ کی آنکھیں نوز باللہ کس مخلوق سے اللہ کے صفات کو تصویر دیں گے جب تمام صفات مخلوقات کے آپس میں مختلف ہیں حجم کے لحاظ سے دیکھنے کے لحاظ سے اور دیگر چیزوں کے لحاظ سے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کو کس مخلوق سے تشویش دیں گے ہے کہ نہیں لہذا یہ سراسر حرام ہے کفر ہے ایسا کہنا ناظب العجی اللہ, اللہ کی صفات کو بندے جیسا کہنا یا مخلوقات کی سے کہنا ہم کہتے جس اللہ کی ذات جیسی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کی صفات بھی جیسی کسی کے پاس نہیں اللہ کی صفات اس کے شایان شان جیسے ہر مخلوق کی صفات اس کے اپنے جیسے ہوتی ہے ایسے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اللہ کے شایان شان تو یہ ایک تو ہم قرآن کی آئے سے ان پر رد کر دیں گے اور نمبر دو عقل سے ہم ان پر اس طرح سے رد کریں گے کہ تمہارا کہنا کیا ہے سراسر باطل ہے اس کا جو دوسرا جز ہے عشایت کا وہ ہوا سمیع البصیر اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کیا کیا ہے دو صفت کو ثابت کیا اللہ کی کتنی صفات ہیں جی بے شمار ہیں نہیں ننانوے نہیں ہیں جی اللہ کی بے شمار صفات ہیں جی اللہ کے بے شمار نام ہیں اللہ کی صفات اور نعمتوں کو نام کو کوئی گن نہیں سکتا بندے کے نام اور صفات کو ہم گن سکتے ہیں مخلوقات اگر ہم نے صفات کو گن لیا اللہ کی نام و صفات کو تو ہم نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے احاطہ کر لیا جی کوئی اللہ تعالیٰ کے احاطہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے اس اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں اللہ کی بے شمار صفات ہیں اللہ کی بے شمار نعمتیں کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن سکتا ہے ایسی جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا تو اللہ رب العالمین کی بے شمار صفات اور نام کا بھی کوئی ادراک اور کوئی گن اور کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے اس اللہ رب العالمین بے شمار نام ہے بے شمار صفات ہیں ٹھیک ہے تو اس آیت میں اللہ نے دو صفت کو ثابت کیا ہے کون سی دو صفت ہے سننا اور دیکھنا سمع اور بسر اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر رد کیا ہے جو اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں کو یا دیگر چیزوں کو پکارتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں نہ سننا اور نہ دیکھنا یہ عیب ہے کہ نہیں عیب ہے یہ نقص ہے عیب اور کمی ہے اللہ نے مکہ کے مشرقین پر اور ان تمام لوگوں پر جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے ان پر رد کیا اس آیت کے ذریعے سے کہ بھئی وہ تو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں تم ان کو پکارتے ہو تمہاری بات کو سنتے بھی نہیں ہیں تو تم کیسے ان کو پکارتے ہو جو تمہاری بات نہ سنے وہ تمہاری کسی چیز کا جواب دے سکتا ہے ماگنی جو تم نے مانگا اس سے جب اس نے سنا ہی نہیں آپ ایک جو ہے ایسے شخص سے جو نہ سنتا ہو آپ اسے کہ مجھے پانی دے دو وہ سنتا ہی نہیں ہے وہ آپ کو پانی دے گا وہ تو سنی نہیں رہا کہ آپ کی آواز پہنچ ہی نہیں رہی اس تک جب وہ سنی نہیں رہا کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں مجھ سے تو کیسے آپ کی مطلوبہ چیز آپ کو دے گا تو جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی ہو وہ نہیں سنتے جو مر جاتا ہے اب وہ جن کو پکارتے تھے ان میں کچھ جماعدات تھے جیسے بتوں کو پکارتے تھے تو بتوں پتھروں کے ہوتے ہیں وہ سنتے ہی نہیں ہیں دیکھتے ہی نہیں ان کے پاس ناک نہ کچھ نہیں ہے اور کچھ انسانوں میں سے جن کی وفات ہوگی ان کو پکارتے تھے جیسے انبیاء رسول کو پکارتے تھے یا اس طریقے سے جو ان کے بزرگان تھے ان کو پکارتے تھے تو جو دنیا سے چلا گیا وہ کسی کی بات کو نہیں سنتا مرنے کے بعد کوئی کسی کی بات کو نہیں سنتا ہے جب وہ سنتے ہی نہیں ہیں تو تمہارے کس بات کا جواب دیں گے وہ تو اللہ رب العالمین نے اسایت کے ذریعے سے ان لوگوں پر وت کیا ہے جو اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں کو یا دیگر چیزوں کو پکارتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں جب وہ نہ سن سکتے نہ دیکھ سکتے ہیں، تم کیا کر رہے ہو تمہیں ان کے بارے میں انہیں تمہیں بارے, بارے میں کوئی خبر ہی نہیں ہے تم جو پکار رہے وہ سن ہی نہیں سکتے ہیں تو تمہارے کس چیز کا جواب دے سکتے ہیں تمہیں کیا دے سکتے ہیں یہ اللہ رب العارمین نے اس کے ذریعے سے ان کے اوپر رد کیا نمبر ایک نمبر دو اس میں جو جہمیا اور معتزلہ ہے کیونکہ یہ صفات سے متعلق یہ کتاب ہے اسم اور صفات عقیدے سے اس لیے اسی کے مطابق اس حایت کی تفصیل اور شرح کی جا رہی ہے ٹھیک ہے اللہ رب العالمین نے جہمیا اور معتضلاء پر رد کیا ہے وہ اوسمی البشیر کے اندر کیسے رد کیا ہے ان لوگوں کے اوپر میں نے کیا بتایا تھا کہ جہمیہ ایک فرقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے تمام نام اور صفات کے انکار کرتا ہے کہتا ہے اللہ کے نہ نام ہے نہ صفات ہے ٹھیک ہے تو اللہ نے اوپر رد کیا کہ نہیں رد کیا اللہ نے کیا فرمایا اللہ کے نام بھی ہیں صفات محبت البصیر اللہ سننے والا ہے سمی اللہ کا نام ہے اور سمیع اللہ کا نام ہے تم کہتے ہو کہ اللہ کے نام ہی نہیں ہے اللہ کہ وہ سمی البصیر تو ان پر اللہ عرت کر دیا جو معتضلع تھے عقل پرست متضلا معنی عقل پرست وہ کیا کرتے تھے اللہ کے نام مانتے لیکن صفت نہیں مانتے تھے کہتے اللہ سمی ہے بغیر سما کے اللہ بصیر ہے بغیر بصر اللہ قدیر ہے بغیر قدرت کے اللہ علیم بغیر علم کے تمام صفات کا انکار کرتے تھے اور کرتے ہیں جو بھی معتضلہ اور عقل پرست لوگ ہیں تو اللہ نے ان پر رد کر دیا کہانی اللہ ابامین کی صفت ہے سماع اور بسر اللہ سنتا اور دیکھتا تو ان لوگوں پر اللہ رب العالمین رد کر دیا ٹھیک ہے ایسے عشاعرہ اور معترودیہ چونکہ بھائی اہم کتاب ہے اور اس کتاب کا لیول بہت اونچا ہے یہ کتاب طلبہ اور علماء کے لیے ہے عوام کو بھی سننا چاہیے لیکن اصل کتاب ان لوگوں کے لیے اس لیے سارے نام آ رہے ہیں شاعرہ اور ماترودیا میں سے پہلے ان کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ اشاعرہ اور ماترودیا وہ ہیں جو اللہ رب العامین کے لیے سات صفات کو مانتے ہیں باقی صفات کا غلط معنی بیان کرتے ہیں تو اللہ رب العامن نے ان پر بھی رد کر دیا اور وہ سما بسر کو نہیں مانتے ہیں وہ لوگ یا اس کا غلط معنی بیان کرتے ہیں اس کا غلط معنی بیان کرتے ہیں سما بسر کے معنیٰ کہتے ہیں کہ یہاں علم مراد ہے کیا کہتے ہیں مالو؟ یہاں پر علم مراد ہے بھئی اللہ اربامین تو علیم ہی ہے اللہ کی صفت علم تو قرآن کی کتنی آیتوں میں اللہ نے بیان کیا وہ حبیک الِشین علیم وہ حبک الشحین علیم اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے وقد احاط ابک الشین علم اللہ تعالیٰ کے علم کی صفات و دیگر بہت ساری آیتوں ثابت ہے عقل بھی کہتی ہے نقل بھی کہتا ہے سب کہتا ہے تو کہتے ہیں سما بسر سے مراد کیا ہے علیم مراد ہے کہ اللہ تعالی علیم ہے۔ یہ جو اللہ تعالی کے صفات کی غلط تاویل کرتے ہیں غلط معنی بیان کرتے تو اللہ رب العباد نے ان لوگوں پر بھی رد کر دیا۔ کہانی یہ بھی اللہ تعالی کی صفات ہے۔ جب تم ساتھ صفات کو مانتے ہو اور صفات کو بھی مانو بھائی کیوں نہیں مانتے؟ ساتھ ہی کو مانتے ہو اور ساتھ اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ان کی عقل کہتی ہے اس لیے نہیں مانتے کہ قران کہتا ہے کہتی ہے۔ وہ اس لیے مانتے کہ ان کی عقل کہتی ہے کہ رب ہونے کے لیے اتنی شفاعت چاہیے تبھی رب اور خالق ہو سکتا ہے جیسا ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے کیا نام ہے کسی ملک کا وزیر اعظم ہونے کے لیے اتنی صفارت چاہیے اس کے اندر کسی مجنون کو وزیر آزم بنا سکتے ہیں کسی پاگل کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں جی کسی اندھے لولے لگڑے کو جو نہ سنتا وہ نہ دیکھتا اس کو بنا سکتے تو کہتے ہیں کہ رب ہونے کے لیے اتنی صفارت چاہیے سات سفار اس لیے مانتے کہ ان کی عقل ہی کہتی ہے اس لیے نہیں مانتے کہ قرآن کہتا حدیث کہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب سات صفات مانتے ہو تو اللہ رب بھی یہ بھی صفات بیان کی ہے ان کو بھی مانو کیوں نہیں مانتے اللہ نے اپنے بارے میں بیان کیے شمی اور بصیر ہے تو اللہ رب العالمین ان لوگوں پر رت کیا ہے بات لیول سے یا اوپر جا رہی ہے آپ لوگوں کی سن سمجھ سمجھنے بات نہیں سمجھ رہے ہیں میں آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جی ہاں تو اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں پر جو کیا کر دیا اس پر رد کر دیا ایسے تیسری بات یہ ہے کہ بہت اہم بات جو علماء نے جو سلف صالح کے نقشے قدم پر چلتے انہوں نے جو بیان کیا ہے شاید کے حوالے سے ایک بات اور بیان کی جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے وہ جو تیسری بات اس کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کے جو عصمہ اور شفات ہیں ان میں نفی کے تعلق سے انسان اجمال سے کام لے گا اور جو جن صفات کی نفی کی جائے گی ان میں انسان اجمال سے اختصار کے ساتھ کام لے گا اور اس بات جو جب کرنا ہوگا تو اس میں انسان تفصیل سے کام لے گا ٹھیک ہے تفصیل سے بیان کرے گا اللہ تعالیٰ کے صفات کو کہ اللہ کی بے شمار صفات ان کو بیان کرے گا لیکن جب صفات کی نفی کرنی ہوگی کہ جن صفات سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اس سے انسان کیا کرے گا اختصار کے مسلح ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے ہر نقص سے پاک ہے یہ کہا جائے گا اب اس میں انسان ڈٹیل میں نہیں جائے گا کیونکہ جب ڈیٹیل میں انسان جائے گا تو پھر یہ کیا ہو جائے گا یہ نقص ہو جائے گا ٹھیک ہے جو صفات ہیں خوبیاں ان کو انسان تفصیل سے بیان کرے گا لیکن جو عیب ہیں ان کو انسان کیا کرے گا اختصار کے ساتھ اجمال کے ساتھ بیان کرے گا جیسا اللہ نے بیان کیا لئی سا کبھی اللہ جیسی کوئی ذات نہیں کوئی چیز نہیں اب اللہ رب العالمی نے بیان کیا اللہ نے مختصر بیان کر دیا اجمال کے ساتھ لیکن جب صفات کو ثابت کیا اللہ نے کیا کہا وہ حبص البسی اللہ سننے والا دیکھنے والا دو دو صفتیں اللہ نے بیان کی لیکن یہاں پر کیا کیا جب نفی کیا تو اللہ نے کہا کہ لئی شکم سے اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے لہذا جب نفی کرنا ہوگا تو انسان اجمال کے ساتھ بیان کرے گا اور جب صفات کی کا بات ہوگا اللہ انسان تفسیر کے ساتھ دھیان کرے گا کیونکہ جو انکار ہے انکار میں اور نفی میں تفصیل اور ڈیٹیل یہ نقص ہوتا ہے یہ کمال نہیں ہوتا جیسے میں آپ کی صبت بیان کروں کسی آپ میں سے کسی کی کہ ہمارے ساتھی صاحب ہیں یہ چوری نہیں کرتے بےمانی نہیں کرتے شراب نہیں پر, پیتے جنا نہیں کرتے جھوٹ نہیں بولتے لڑکیوں کو نہیں چھیڑتے اور فلاں جگہوں پر نہیں جاتے یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے ہم بیان کرتے چلے جائیں یہ خوبی ہے کہ یہ مزمت ہے جی ہاں؟ خوبی ہے نہیں خوبی مزمت ہے, مضمت ہے یہ. یہ کیا یہ مضمت ہے یہ یہ خوبی نہیں ہے خوبی کیا ہے ان کے اندر جو اچھے اچھے خوبیاں آپ ان کو بیان کیجیے نقص ہے یہ بیان کرنا اتنا تفصیل کے ساتھ یہ سب نہیں بیان کیا جائے گا کہ جو ہے کیونکہ بھائی ایک انسان کے لیے ضروری کہ تمام چیزوں دوری اختیار کرے آپ اس کے بارے میں بیان کرو اتنے بڑے عالم ہیں شراب نہیں پیتے تھے وہ وہ زنا نہیں کرتے تھے وہ وہ چوری نہیں کرتے تھے وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے وہ فلاں چیز نہیں کرتے تھے یہ نقص ہے یہ, یہ تعریف نہیں ہے اس کی تعریف یہ کہ بھائی آپ ان کے علم کا تذکرہ کریں ان کے اخلاق کا تذکرہ کریں ان کی خدمات کا ان کی کوششوں کا ان کے ذریعے سے اللہ نے دنیا کے اندر جو کیا نام ہے نشر و اشاعت کی توحید و سنت کی بھلائی اور تمام چیزوں کو اس کو بیان کیجیے یہ نقص ہوتا ہے اسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں نفی کے تعلق سے کیا کیا ہے اجمال کے ساتھ کام لیا اور صفات بیان کرنے میں اللہ رب الام تفصیل سے کام لیا ہے ڈیٹیل اللہ رب العالمین نے بیان کیا تو یہ بھی انسان کے ذہن میں چیز ہونی چاہیے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایب سے پاک ہے بس ہر نقش پاک ہے اور کچھ جگہوں پر تفسیر کر دی جائے گی لیکن اختصار کے ساتھ جس اللہ نے کیا بنا کہ اللہ کو اونگ نہیں آتی ہے اللہ کو نیند نہیں آتی اللہ کی اولاد نہیں اللہ کی بیوی نہیں ٹھیک ہے اب آپ نعوذ باللہ نعوذ باللہ تفسیر کے اندر جائیں اور اس کے بعد اللہ کے بارے میں سب اور چیزیں بیان کرنا شروع کر دیں تو ہم کہیں گے کہ نہیں اللہ نہیں بیان کیا ہم نہیں بیان کریں گے جسم کہیں کہ اللہ کی زبان نہیں ہم کہیں گے نہیں اب اس کو بیان ہی نہیں کیا جائے گا کیونکہ اللہ رب نے زبان کے بارے میں کچھ نہیں بیان کیا اللہ رب الامن کے کان ہیں یا نہیں ہیں اللہ سنتا ہے سننے کے لیے کان کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ کان ہوگا تبھی انسان سنے گا بولنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری نہیں ہے وہ پتھر بھی بولتے تھے اللہ کے سرماتے مکے کے اندر پتھروں کو جانتا جو مجھے سلام کرتے تھے کیا پتھروں کے اندر اللہ نے زبان دار دی تھی نہیں اللہ کےسول جس آسا کو لے کر خطبہ دیا کرتے تھے جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو اس چھڑی سے آواز آتی تھی رونے کی وہ اشا ہے جو ہے کھجور کی ٹہنی تھی کیا ٹہنی کے اندر جو ہے زبان ہوتی ہے آنکھیں ہوتی ہے لیکن حدیث کے اندر باقاعدہ اس سے رونے کی آواز آتی تھی کیا مت ہمارے ہاتھ پاؤں بولیں گے کہ نہیں بولیں گے جی بولیں گے کیا ہاتھ پاؤں کے اندر زبان اللہ نے فٹ کر دی ہے اور زبان کیا ہے یہ زبان تو یہ بھی ایک عضو ہے ہمارے جسم کا کتنے لوگ ان کے پاس زبان ہے لیکن بول نہیں سکتے ہے کہ نہیں ہے بھائی گونگے ہیں زبان ہے کہ نہیں ہے اللہ نے بولنے کی طاقت نہیں دی جانوروں کے پاس زبان ہے کہ نہیں ہے ہے زبان لیکن بول نہیں سکتے اللہ نے بولنے کی طاقت نہیں رو سکتے چل سکتے چیخ سکتے بس لیکن بولنے کی طاقت نہیں دی یہ زبان ہے کوئی ہاں کیا نام ہے کسی ملکی کی مشین امریکہ جاپان کی تھوڑی یہاں فٹ ہے آپ کی زبان کے اندر اور اس مشین کی وجہ سے انسان بولتا نہیں اللہ نے طاقت دی زبان کو بولنے کی دنیا میں آخرت میں اللہ تعالیٰ زبان کو گنگا کر دے گا زبان نہیں بولے گی ہمارے ہاتھ پاؤں بولیں گے اللہ تعالیٰ جو طاقت دنیا میں زبان کو دیا ہے وہ طاقت آخر ہمارے ہاتھ پاؤں کو دے دے گا ٹھیک ہے اسے اللہ کلام کرتا ہے لیکن اللہ البرام نے کہ نہیں بیان کے کہ اللہ کے زبان ہے یہ سب نہیں کہا جائے غلط ہے یہ حرام ایسا کہنا بات آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے تو ہم یہ تفسیر اللہ کی جو ہے ناک نہیں اللہ کی زبان نہیں اللہ کے کان نہیں اللہ کے بال نہیں اللہ کے ناخن نہیں نعوذ باللہ سب نہیں بیان کیا جائے گا یہ سب تفصیل میں نہیں جائیں گے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے بس یہی کہیں گے اور اس کے اندر تمام نقائص آ جائیں گے تمام خامیاں آ جائیں گے اللہ تمام کمیوں سے پاک ہے تمام عائب سے پاک ہے بات سمجھ تو نفی کا جب ہوگا تو انسان ڈیٹیل میں نہیں جائے گا اختصار اجمال کے ساتھ کام لے گا لیکن جب خوبیوں کا تذکرہ ہوگا تو صفات کا اسما کا تو انسان ڈیٹیل میں جائے گا اللہ کی نعمتوں کو بیان کرے گا اس کی قدرت کو بیان کرے گا اس کی تمام اس کی صفات کو بیان کرے گا اللہ کے ناموں کو بیان کرے گا اس کی نعمتوں کو بیان کرے گا اس کی جلال اور اس کی قدرت کا اللہ رب الم کے انسان ذکر کرے گا تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمیں اس سے سمجھ میں آتا ہے ایسی چوتھی بات یہ کہ اللہ کے سننے کی دو قسمیں ہیں ایک عام سننا جیسے اللہ تعالی چوٹی کے چلنے کی آواز سنتا ہے ہم بول رہے ہیں اللہ تعالی سن رہا ہے آپ بولتے ہیں اللہ تعالی سنتا ہے ہر چیز کو اللہ ہے ایک تو عام سننا ہو گیا اور ایک دوسرا خاص سننا خاص سننا کیا ہے جی جی دعا کو ماشاء اللہ دعا قبول کرنا یہ خاص سننا ہوگی جس سے معیت ہوتی نا کہ اللہ تعالی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے اس معیت دو معنی ہے ایک تو یہ کہ عام یعنی اللہ البراہن سب کے بارے میں جانتا ہے سب کے بارے میں اللہ تعالی سب کی نگرانی کر رہا ہے ایک عام میت ہوگی اور ایک خاص میت ہے خاص میت کیا ہے کہ اللہ برہم اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے ان کی مدد کرتا ہے کسی پریشانی میں ہوتے ہیں اللہ تعالی اس پریشانی کو نکالتا ہے یہ خاص میت ہوگی اور ایک عام میت کافر ہو مسلمان ہو جانور ہو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے ہر چیز کو بارے میں علم رکھتا ہے سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے تو ایک عام معیت ہے اور ایک خاص ایسے یہاں پر بھی ایک عام سننا اللہ تعالیٰ کے ہر ایک کی آواز کو سنتا ہے کافر بھی بولتا ہے اس کو بھی سنتا ہے چونٹی چلتی ہے ہاتھی چنگارتا ہے سب کی مچھلیاں چلتی ہیں ان کے چلنے کی آواز کو بھی اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے اور ایک سننا خاص خاص سنائی کہ آپ نے دعا کی سم اللہ علام حمدہ اللہ نے آپ کی تعریف کو سن لیا اور اللہ رب العلام نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اللہ سے جو آپ نے مانگا اللہ سے سنا بھی اور اس کو قبول بھی فرما لیا یہ کیا ہے یہ خاص سننا کہا جاتا ہے تو یہ بھی اس کے اندر داخل دو طرح کا سما اللہ رب العامین کے لیے جیسے میت دو طرح کی ہوتی ہے ایسے ہی اللہ رب العامن کے لیے یہ سماں اور فصل کے بارے میں اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب الام کی جو اسمار صفات ہے یہ دو صفت سننا اور دیکھنا اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے اس کا فائدہ ہے کہ جب ہمارا ایمان ہوگا کہ اللہ تعالی سنتا ہے دیکھتا ہے تو ہمارے اخلاق پر ہمارے عقیدے پر اور ہمارے اعمال پر اس کا اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا جب ہم جانتے جب عقیدہ ہوگا ہمارا ایمان ہوگا کہ اللہ تعالی سننے والا ہے تو ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے جو اللہ کو ناراض کرے ٹھیک ہے جب ہمارا عقیدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے تو کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جو اللہ کو ناراض کرے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے جب ہمارا پکا ایمان اور عقیدہ ہوگا اسی لیے جو اللہ قسمہ صفات پر ایمان رکھتے ہیں یقینا اور حقیقی طور پر جیسا ایمان ہونا چاہیے تو ان کے ایمان کا اثر ان کی زندگی میں نظر آتا ہے وہ زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالیں گے شرکی یا کفریہ بات نہیں کریں گے غیبت چکل, خوری نہیں کریں گے زبان کی حفاظ کریں گے کوئی دیکھے نہ دیکھے کوئی غلط کام نہیں کریں گے یہ نہیں کہ انسان دیکھ رہا تبھی انسان غلط کام نہ کرے بھائی چلیں آپ تنہائی میں ہیں اکیلے روم کے اندر ہیں کوئی نہیں ہے تو اللہ تعالی آپ کو دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے آپ جس انسان کا احترام کرتے ہیں اس کے احترام میں کوئی آپ غلط کام نہیں کرتے تو رب العالمین تو سب سے بڑی ذات ہے اس کا احترام تو سب سے زیادہ ہونا چاہیے اس رب کا حیا تو سب سے زیادہ ہونا چاہیے آپ انسان کی حیا کرتے شرم کرتے ایک عالم کا ایک بزرگ کا اپنے سے بڑے کا ہونا چاہیے اور حدیث کے اندر ہے کہ انسان کو شرم کرنا چاہیے لیکن اللہ رب العالمین جو کا خالق سب کا خالق ہے اس کی شرم اور حیات تو سب سے زیادہ ہمارے پاس ہونی چاہیے اس اللہ تعالیٰ کی حیا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہ کرے اللہ رب کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شریک نہ کرے اللہ البراہین کی عبادت کرے اور جیسا ایمان لانا ہے اس طریقے سے ایمان لے کر کے آئے کوئی غلط کام نہ کرے بدات خرافات نہ کرے گناہ نہ کرے کوئی چوری بےمانی نہ کرے زبان کو غلط جگہوں پر نہ استعمال کرے وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اس لیے مان نے فرمایا کہ اللہ ابراہین سے صحیح معنوں میں استحیاء اور حیا کا حق یہ ہے شرم یہ ہے کہ انسان اپنے سر کی حفاظت کرے یعنی انسان اپنے دماغ میں بھی کوئی غلط بات نہ سوچے اپنے سر کو اللہ کی کے دربار میں جھکائے غیر اللہ کے لیے سجدہ نہ کرے ٹھیک ہے اور ایسی جو سر کے اندر چیزیں ہیں انسان کی آنکھیں ہیں انسان کی زبان انسان کا کان ہے انسان اپنی زبان سے کسی غیبت نہ کرے کفری اور شرکیہ بات نہ کرے اللہ کے سرو کیا حدیث ہے وما فضر اللہ تعالی سے حیا کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر کے ارد جو چیزیں ہیں ان کی بھی حفاظت کرو آنکھ اور کان اور زبان کی حفاظت کرو کان سے غلط چیز نہ سنو آنکھ سے غلط چیز نہ دیکھو زبان سے کفری شرکیا ودا نہ کرو اور اس طریقے زبان سے کیا ہے یعنی کسی قیبتوری نہ کرو آپ گھر میں ہیں آپ اکیلے تراہی میں ہیں آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے تو پوری دنیا یہاں آپ کے سامنے موجود ہے کہ نہیں ہے آپ اکیلے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں گانے سن رہے ہیں گندی گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے سب معلوم اللہ ابرالین کو اس نے ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن لوگ آئیں گے ان کے پاس جو ہے تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیکیوں کو ذرات کی شکل میں دے گا ہمارے نبی سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں وہ کہا وہ لوگ ہیں جو تنہائی میں غلط کام کرتے ہیں میں اکیلے ہوگئے گھر میں چلے گئے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے موبائل ان کے ہاتھ میں ٹک ٹک چلاتے رہتے ہیں اپنی انگلوں کو فلمیں دیکھتے ہیں غلطی گن, گن, گندی چیزیں دیکھتے ہیں تنہائی میں جا کر کے گناہ کرتے ہیں اور ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لوگوں کے سامنے نہیں کریں گے تنہائی میں جا کر کے کرتے ہیں وہ گناہ لوگوں کے سامنے نہیں کرتے اللہ ان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا اللہ کا زیادہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے ہم بندوں سے ڈرتے ہیں لوگوں سے ڈرتے ہیں لوگوں کے سامنے گنا نہیں کرتے جھوٹ نہیں بولتے زنا نہیں کرتے تنہائی میں جا کر کے سارا کام کرتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اللہ کا جو حق ہے وہ نہیں دیا اللہ کی قدر نہیں کہ اللہ کی سے زیادہ آپ کی نظر میں اس بندے کی حیثیت ہے آپ اس بندے کو زیادہ مقام دے دیا جو, بند, جو, بند, جو اللہ کا حق ہونا چاہیے اس لیے میرے بھائی یہ جو صفات ہیں اللہ کے ان پر ایمان کا یہ اثر ہوتا ہے لیکن اگر صحیح معنوں میں ایمان ہوگا تو ہمارے ایمان کے اندر نقش اور کمیاں آ گئی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہمارے اعمال پر اثر نظر نہیں آتا لہٰذا اللہ تعالی کی جو صفت ہے یہ سما اور بسر کی اگر حقیقت میں ہمارا اس پر ایمان ہو جائے تو اپنی زبان کی انسان حفاظت کرے گا آنکھ حفاظت کرے گا اللہ کے سنو فرمایا وہ انت فضل بطن و ماں ہوا اپنے پیٹ کی حفاظت کرو یعنی حرام کمائی نہ کرو اللہ دیکھنے والا پیٹ کے اندر حرام چیز لے کر کے نہ جاؤ پیٹ کے ارد گرد کیا ہے ہمارے شرم گاہ اس کی حفاظت کرو پاؤں ہیں ان کی حفاظت کرو ان تمام چیزوں کی حفاظت کرو آپ ہاتھ کی حفاظت کرو ظلم کرو اپنے ہاتھوں سے تو یہ ساری چیزیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی حیا ہے تو سب سے بڑی حیا حیا کا سب سے اونچا درجہ کیا ہے کہ کی انسان اللہ ہر سے حیا کرے اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے حیا کرے گا شرک نہیں کرے گا گناہ نہیں کرے گا بداعت اور خرافات نہیں کرے گا اللہ کی معاشیت نہیں کرے گا جھوٹ نہیں بولے گا لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے گا اگر انسان حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی حیا کرتا کہ یہ جو صفت ہے سما اور بسر کی یہ ہمارے اخلاق کو درست کرتی ہے ہمارے ایمان کو عقیدے کو درست کرتی ہے ہمارے اندر اخلاق پیدا کرتے ہیں کہ انسان اپنے اخلاق کو صحیح معنوں میں کرے کتاب اللہ اور رسول کے مطابق حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ سے کہ حیا کرے وہ انسان اپنے بھی حیا کرے اگر آپ لوگوں کی حیا کرتے لیکن اپنی حیا نہیں کرتے تنہائی میں جا کر کے گناہ کام کرتے ہیں اس کا مطلب ہماری نظر میں اس انسان کا زیادہ مقام ہے اور ہمارے نفس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم نے اپنا حیا نہیں کیا اپنا خیال نہیں رکھا دوسروں کا خیال رکھا ہم نے تو یہ ساری چیزیں یہ میرے بھائی جو صفتیں ہیں بہت زیادہ اہم ہیں اور یہ ہمارے اخلاق کو سوارتی ہیں ہمارے عقیدے کی صلاح کرتی ہیں ہمارے ایمان کے قوت اور طاقت پیدا کرتی ہیں لہذا ان دونوں صفتوں پر انسان کا ایمان ہونا چاہیے اور ضروری ہے ایمان کیوں کہ صفات ہم لبرن کی اگر ایمان نہیں رکھیں گے تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے یہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا کہ اللہ عرب ہمارے عقیدے کی صلاح فرمائے اللہ عبامن ایمان کو پختہ کرے اللہ ابرامن اپنے عقیدے کا ایمان کا علم حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے عامرب العمین صاحب محمد والا علیہ و صاحب رزاکم اللہ خیر و السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ